بس الرحمن الحمۃ اللہ, اللہ محمد. و رحمتہ اللہ موجود اور باقی اور باقی سب سلام سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلے در کتاب دعوت شریف میں سے آج درج نمبر ساٹھ ہے اور سلسلے درج ہے فرض نمازوں کے دو سجدوں کے بیچ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی ان دعاؤں کے ترجمہ مختصر توضیع کے بارے میں ہے آج نماز عشاء کے جو تھیرے رقد میں جو دونوں سجدوں کے بیچ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے میرے کبیر علیہ رحمٰن نے ہمیں اس دعا کے بارے میں طاہر ذکر فرمایا اور وہ دعا ذکر فرمایا کہ اس دعا کو پڑھیں تو وہ دعا یہ اس کے توضیع یہ ہے یہ دعا انتہائی جامع اور ہدایتہ میں دعا ہے دعا یہ ہے ربنا توفنا توف نا مسلم نا والح ناب سالین ہاں جی دعا یہ عربی میں اس میں رب شروع میں نہیں ہے توف نام اصلینہ والح ناب ہاں جی اس شکل میں ہے لیکن میں نے شروع میں رب نعا اضافہ کیا ہے وہ اس لیے کہ کوئی بھی دعا رب بنا یا اللہ کے بغیر شروع نہیں ہوتی ہاں جی لیکن چونکہ توفنا میں مخاطب اللہ تعالی ہے اور انسان جو ہے وہ حال ہو اور اللہ تعالیٰ سے لفظ رب بنا اور اللہ کے وغیرہ توفق کے اندر جو ضمیر انتا ہے ہاں تو اس کو ذہن میں لا کر جو ہے اور والد کے اندر جو ضمیر انتا ہے اس کو ذہن میں لا کر اللہ کی طرف ہاں اللہ اس سے اللہ ذہن میں مراد لیتے ہوئے پڑھیں تو بھی کافی ہو جاتی ہے ضمیر خطاب آ جاتا ہے لیکن ضمیر خطاب جو ہے اس سے پہلے مرجیا بھی نہیں ہے ہاں جی خطاب میں ضروری نہیں ہے لیکن رب بنا اسمال حوصنہ میں سے اور یا اللہ پر نہیں تو اسمال حوصنہ میں سے اور دعا کے آداب میں سے یہ کہ شروع میں دعا کی شروع میں اللہ کے اسمال حوصنہ میں سے کوئی آ جائے کیونکہ وہ دعا کی قبلیت میں بڑا داخل ہے جیسے میں اس کی شروع میں لفظ رب بنا لکھائیں کہ ہم جب دعا تو رب ربض بنا سے شروع کریں کہ ربنا توفن مسلم والن اس طرح دعا پڑھے تو اس مبارک دعا یہ دعا جو ہے قرآن دعا ہے قرآن پر میں اللہ تعالی نے جو ہے اس دعا کی مفہوم معنی کے لحاظ سے بہت سے آیات ذکر فرمایا تو ان آیات کو ذکر کرنے سے پہلے پیا سوجے الفاظ کی پہلے توجہ جی کروں رب بنا رب مالک پرور نہ ہمارے ہیں یہ ضمیر ہے اے اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار توافنا میں لفظ توفا الگ لفظ ہے نا الگ لبس سے. لفظ ہے یعنی لفظ توافع یہ سیگا ر ادب کے لحاظ سے سیغا عمل حاضر سگا واحد مذکر کا سگا ہے اس اور یہ اصل اس کا فعل توفا یہ توافہ توافین سے باب طفاعل سے بے معنی گیا طواف اگو پورا پورا اٹھانا فوت کرنے کے معنی میں یعنی توافنہ اللہ تو ہمیں پورا پورا اپنے طرف اٹھا لے اور ہمیں فوت کریں ہمیں موت دے جب تو ہمیں موت دے رہا ہو تو کس حال میں دے دے کیونکہ کچھ لوگ موت دے رہا ہوتا ہے اللہ کے نافرمانی کے حالت میں اللہ اس کو موت دے دیتا ہے کچھ لوگ فسک و حجور میں بڑے بڑے جرائم میں مرتکب ہے ہاں جی گناہ کے سمندر میں غرق ہے ہاں اسی وقت اللہ اس کو موت دیتا ہے تو یہ موت تو تباہی ہے اس موت کے نظرے میں چونکہ یہ آدمی پھر خاتمہ بالخیر نہیں ہوا اس لیے ایسی موت اللہ درگاہ پناہ ہیں وہ دعا یہ کہتے ہیں توافن مسلمین اللہ جب تو ہمیں میرے رب مالک جب تو ہمیں موت دیں گے جب تو ہمیں اپنی طرف برا برا اٹھا لیں گے دنیا سے تو ہمیں اس حالت میں اٹھا کہ ہم مسلمان ہوں ہم مسلمین جو ہے لوگ مانا کے لحاظ سے تو اب مسلمین سے یہ جو ہے جمع کر سوا ہے مسلم سے ہاں جی مسلمن سے جمع کر سوا ہے مراد اس سے کیا ہے سر تسلیم غم ہونا اسلمسلم تسلیمن سے مسلمً ہیں تو یعنی سر تسلیم غم ہونا متی و فرمن بردار ہونے کے معنی میں تو پھر اس لحاظ سے معنی یہ بنے گا کہ رب بنا تو اے اللہ اے میرے رب جب تو مجھے فوت کر رہا ہو دنیا سے مجھے اٹھا رہا ہو مجھے دے رہا موت دے رہا ہو تو اس حالت میں مجھے تھا موت دے کہ میں تیرے درگاہ میں سر تسلیم خم ہوں میں تیرا متی اور فرمان بردار ہوں اور تیرا اطاعت گزار بندہ ہوں ہاں اور ایک مسلمان کے سچے مسلمان کے مجھے موت دے دے مسلمان کے معنی یہی ہے سر تسلیم خم ہونا ہے ابھی ہم مسلمان صرف نام رکھ دیا اس کی حقیقت سے بالکل دور ہو چکے ہیں ہاں اللہ کے تمام احکامات کا نوجود وجود بڑے فرض سے خود کو مسلمان کہتے ہیں ورنہ حقیقت میں مسلمان کا معنیٰ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علیہ لحاظ سے ہر حکم بے لبے کہنے والا سر تسلیم ہم رہنے والا ہاں جی کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ نا کرنے والا یہ ہوتا ہے مسلمان تو اسی کی ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ اے رب تو ہمیں جب موت دے رہا ہو تو ہمیں مسلمان کی موت دے ہمیں ایسی موت دے جس وقت ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو ہم تیرے ہر حکم بے لبے کہہ رہا ہو ہم توبہ تعیف کر چکا ہوا ہوں ہاں جی ہم گناہوں سے استخار کر چکا ہوا ہوں اور ہم تیرے متی اور فرما بردار بندوں میں سے ہو اس حالت میں لیکن بس جب بندہ متی فرما مردار ہوا اللہ سے راضی ہوا تو اسی رضامندی کی حالت میں اس حال میں جب تو ہم سے راضی ہو ہم تیرے متی اور فرم بردار تال گزار ہو اسی حالت میں ہم سے ہمیں موت دے دے اور ہمیں تیرے طرف بلالے لے اور ہمیں اٹھا لے وہ الحقن بس والدین دوسرا اہم حصہ ہاں جی مسلمان کی موت کے ساتھ یہ بھی دعا کے اللہ جب ہم یہاں سے تو ہمیں موت دیں گے اسلام کی موت دیں گے مسلمان کی موت دیں گے سر تسلیم ختم ہونے کی حالت میں تو ساتھ ہی ہمیں ملاحق کر دے صالحین کے ساتھ ہاں جی الم الحق یہ بھی امر کا شگا ہے یہ الحقا الحق و الحقن باب افال سے شغا واحد ملکر حاضر جی. تو الحق رب بولتے ہیں الحق قضا و بولتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کا ساتھ نتی کرنے کے معنی میں نتی کرنا منسلک کرنا شامل کرنا ملانا اضافہ کرنا داخلہ دینا یہ مختلف معنی الحقیٰ کا کیا ہے تو یہاں پر مراد کیا ہے نتی کرنا منسلی کرنا شامل کرنا ملانا یہ چار معنی اس میں زیادہ مناسب ہے تو معنی کیا ہے اے اللہ ہمیں ملحق کر دے ہمیں شامل کر دے ہمیں منسلک کر دے ہمیں ملا دے جب ہم یہاں سے اٹھائیں گے کن لوگوں سے ملا دے کن کے ساتھ ہم شامل کر دیں کن کے زمرے میں ہمیں داخل کریں فرمایا بسوالحین, اے اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ منحع کر دے ہاں جی بھی ہے جب مغرص کا ہے اسم ہے ہاں جی صلی اللحو سے صلاحن سے اس کے من کیا ہے ٹھیک ہونا نیک ہونا تو یہاں لوگ فیل کو معن ہے اسوی معنیٰ تو صالحین یعنی نیک و کار نیک عمل صالح نیک عمل انجام دینے والے قرآن میں کتنی جگہوں پر آئے عمل انصالح تو جو لوگ عمل صالح نیک اعمال کو چن چن کے انجام دیتے ہیں برے اعمال سے چن چن کے خود کو دور رکھتے ہیں یعنی فرائض الہی پر پورا پورا اتارتے ہیں اور محرمات الہی سے پورا پورا اجتناب کرتے ہیں تو انہی اشیاؤں کو صالحین کہتے ہیں ہاں جی انہیں ہنستیوں کو صالحین ہی کہتے ہیں اور لغت عربی لغت میں قرآن نے جو ہے صلاح ضد اصلاح ضد الفساد کہا ہے سہانجین بگاڑ کے معنی میں بگاڑ اور خرابی تو صالحین وہ لوگ ہیں جن کے اندر کسی قسم کی بگاڑ اور خرابی اور فساد نہیں ہیں. وہ سراپا خیر ہے ان کا وجود سراپا خیر ہے ہاں جی, ان کے اندر خیر کے سوال کچھ نہیں ہے عربی لوگ ادمی صلاح جو ہے کبھی گناہ کے مقابلے سیاح کے مقابلے میں آتا ہے اور کبھی جو ہے یہ فساد کے مقابلے میں آتا ہے تو ایک آج میں آتا ہے خالت و صالح صالحًَََََََََََََ واخر سيٰہ ان لوگوں نے عمل صالح اور دوسرا جو انج عمل صالح اور اور سيا کو ملا دے ان گناہ کو ملا دے تو پھر وہ صالحين میں نہیں ہوگا دوسرى آدمى فی ولاطف بعد اصلاحيہ یہاں صلاح فساد کے مقابلے میں ہے اصلاح کے بعد پھر بگاڑ پیدا نہیں کرو ہاں جی تو اللہ تعالیٰ جو ہیں تو مجموعی اور پر صالحین ہی جو ہیں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا اخلاق ایمان ہر چیز کامل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض واجبات ہاں جی مصطباد مغربات ہر چیز پر عمل پیرا مکمل عمل پیرا رہنے والے اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں اس وجہ سے یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب انبیاء علیہ السلام سلام نے کیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے صالح بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں ہم نے اس بندے کو جو ہے ہم نے صالحین کے ساتھ ملحق کر دیا ہاں اور خدا امبیا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملحق کر دے ہمارے اولادوں کو صالح قرار دے دے صالحین میں سے قرار دے دے تو اس سے اذن گرانی معلوم ہوتی ہے صالحین کا مقام بہت ہی بڑا مقام ہے اسی وجہ سے قرآن پاک میں جو ہے سورہ نمبر 69 میں جو ہے اس کو انبیاء صدقین شہداء کے بعد جو ہے صالحین کا رتبہ ذکر فرمایا اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ عبل خاص انعام فرمایا جیسے آئے تھے و ما یوتی اللہ رسول جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اطحت کرتا ہے فولا کے ماء اللہ دینا تو ان کا حشر نشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر انَََ اللہ علیہ اللہ نے انعام کیا فضل کیا سن کیا وہ کون پر اللہ نے انعام کیا مانن نبین وامبیاء علیہ السلام ہیں انبیاء اور رسول ہیں اور وہ ہستی ہیں جو بہت زیادہ سج بننے والے اور انبیاء کی تعلیمات کی دل و جان سے تصدیق کرنے والے سب سے پہلے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے لوگ وہ شودا اللہ کے دین کے ہاں جی دین کے بلاح کے لئے فلاح قلعہ اپنے سب کچھ قربان کرنے والے اور قربانی کے لیے تیار رہنے والے لوگ ہیں دین پر کٹ بننے کے لیے تیار رہنے والے کو شودا ہے وہ صالحین صالحین جو ہیں ابھی کو چوتھا جو ہے سی جو امبیا سندگین سودا کے بعد جو جن کا مقام آتا ہے وہ صالحین کا مقام ہے ہاں جی تو نیکوں کا تجربہ کر لیں چونکہ لغذ میں بھی نیک ہونے کا معنی کیا ہے نیکوں کا ان کے زندگی میں نیک کے سوا کوئی برائی نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فرائض پر ساتھی سے عمل کرتے ہیں محرمات سے سختی سے بچتے ہیں پھر مستحبات جو اللہ نے سنتی مصحبات کا ان پر بھی عمل کرنے کے انتھک شب روز کوشش کرتے ہیں اور مقررہات تک سے بھی سختی سے بچتے ہیں تو دین کی حاصل تعلیمات تو یہی ہیں اور حقوق اللہ حقوق اللہ سب ادا کرنے میں یہ لوگ صفح اول میں رہتے ہیں آگے آگے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بہت بڑا مقام اور قرآن لحاظ سے صالحین کو روزبہ انبیاء علیہ السلام کا روزبیہ ہاں جی اور قرآن کہتے ہیں یہ چار گروہ حسن و کا رفیقہ اے بندے مومن یہ دیئے لوگ تمہارا کتنا بہترین ساتھی ہے اگر تم اللہ اور رسول کی داد کریں گے تو تم بھی ان چار گروہ میں سے شامل ہوگا تو ان میں سے ایک صالحین کا مقام ہے زیادہ یہ صالحین کا مقام و مقام ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں کہا یہ انبیاء کا مقام ہے چنانچہ ایک آیت سورہ آراف میں عاد نمبر پچاسی میں فرماتے ہیں و ظکریہ و عیسیٰ وی و لفرم حضرت ذکریہ پیغمبر حضرت عیسیٰ حضرت یاحیہ اور الیاس یہ سب کل من سالین اللہ ہیں یہ سب صالحین میں سے آپ دیکھو سارے انبیاء کا نام لے رہے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں یہ سب صالحین میں سے لہذا جب ہم دعا کرتے ہیں والدین امبِ سالین یہ کوئی معملی دعا ہے. نہیں ہے کہ خود کو انبیاء کے ساتھ ملحق کرنے کی دعا کریں کیونکہ یہ صفت انبیاء کی صفت ہے اسی طرح جو ہیں انبیاء علیہ السلام دعا کرتے ہیں علیہ السلام کہ رب حبلی حکم والن بصالحین اللہ مجھے حکم یعنی نوت کے مقام عطا کرے حق و باطل میں تمیز کی مجھے حکمت عطا کرے والح نے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملاح کرے یہ انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے اسلام بیا علیہ السّلام کی دعا ہے واللن بر رحمت کا فیواد کا صالحین اللہ تو مجھے اپنے رحمت سے تیرے صالح بندوں میں شامل کر دے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب حب البن صالحین اے اللہ مجھے صالحین میں سے اولاد ادا کرے صالح اولاد ادا کرے اللہ نے بھی حضرت اسماعیل کے بارے میں کہا ابراہیم ہم نے آپ کے ندا کو سن لیا اور ہم نے آپ کو صالح بیٹا دے دیا ہاں حضرت اسماعیل کے سرحد میں تو اسماعیل کو اللہ نے صالحین میں سے لکھا ہے تو حضین گرامی یہ صالحین کا مقام بہت بڑا مقام ہے اللہ نے اپنے انبیاء کے بارے میں کہا ہم نے ہمارے نوع ہمارے ابراہیم ہمارے موسیٰ عیسا دا سلمان یہ سب کے ساتھ کُلوم منص والین یہ سب کے ہمارے صالح بندوں میں سے ہیں تو ابھی ہم جب ادھر دعا کرتے ہیں والحکن اے اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ نتی کر دے ہمیں صالحین سے صد ملا دے ان کے زمرے میں ہمیں داخل کر دے تو یہ بہت بڑی دعا ہے ذہن ہمیں چونکہ یقیناً جو انبیاء کے ساتھ ہوں گے وہی انہیں کو کل نجات ملے گا جو انبیاء کی سیرت پر چلیں گے تعلیمات پر چلیں گے دل و دماغ ان میں انبیاء کی اہمیت ہوگی ہاں جی ان کی تعظیم ہوگی ان کی تعلیمات پر چلنے کی جس میں صحیح کوشش ہوگی انبیاء کے سجاب آپ ملاح ہوگا ابھی اس سے اچھی صفات آ جائیں گے ایسے نیک صفات آئیں جو امبیا کو پسند اللہ کو پسند تو یقیناً جو کل مشہور بھی انہی کے ساتھ ہوگا اب امبیا سے محبت کرتے رہیں گے تو پھر امبر صدن فرمایا آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ مشہور ہوگا تو اب کے ساتھ مشور ہوگا اس لیے جو ہے اس دعا کو ہم اہمیت کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ یہ قرآن دعا ہے ہاں جی انبیاء کا مقام ہے انبیاء نے اسی مقام کے لیے دعا فرمایا ہے اللہ نے اپنے انبیاء کو صالحین کے اس عظیم لقف سے نوازا ہے صفت نوازا ہے لہذا ہمیں بھی چاہیے دعا کو پوری پوری خلوص کے ساتھ کریں دعا رب بنائے ہمارے پر بندگار توف نہ جب ہمیں دنیا سے اٹھا رہا ہو ہمیں موت دے رہا تھا ہمیں مسلمان کی موت دے اللہ ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم تیرے ہر ہر حکم پر سر تسلیم کیا ہوا ہو تیرا ہر حکم لبے کہنے والا ہو ہاں تیرے حضور میں ہمارا کسی قسم کی سرکشی نہ فرمانے نہ ہو اے اللہ شامل کرے ہمیں داخل کرے ہمیں ملا دے صالحین تیرے نیک بندوں کے ساتھ دنیا میں بھی ہم انہی کو چاہنے والا ہو انہی کے ساتھ رہنے والا ہو ہاں انہی کا ساتھی ہو انہی کا حمایتی ہو انہی سے محبت و مدد رہنے والا ہو اور کل قیامت میں بھی ہم صالحین کے ساتھ ہی مشہور کریں میدان اش میں جب آئیں تو صالحین کے ساتھ آ جائیں ہاں جی اور صالحین میں سے یقیناً محمد وال محمد بی جس طرح انبیاء صالحین کے مقام رہتے ہیں محمد عالم محمد میں بطیر قولیٰ صالحین کے مقام پر خواہش ہے محمد عالم محمد ہی کے اندر جو ہے ان کے اندر انبیا بھی ہیں صدقین بھی ہیں شودا بھی ہیں صالحین بھی ہیں ہمارے سارے علم علیہ السلام صالحین کے عالم مرتبہ پر فوائش ہے ہمارے سارے عیمہ علیہ السلام شودا کے منزل عالم منظر پر فوائش ہے, ہے علیہ السلام کو تو کے اکبر کا ہے اور پیارے نبی تو افضل الامبیا سید المبیاء ہے لہٰذا یہ چاروں صفت جو ہے ہمارے اعمیہ الوید میں بھی پائے جاتے ہیں تو جو پہ آپ یہ دعا کرتے ہیں تو ایک نق یہ سارے امبیائی ماں صاحب کے ساتھ ملحق ہونے کے دعا کے ساتھ ساتھ محمد وال محمد کے ساتھ بھی ملحق ہونے کی ایک جامع دعا ہے اللہ ہم سب سے اس دعا کو قبول فرمائے